السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہمارا سلسلے دار کتاب دعوی شریف میں سے نمبر سات سو پینسٹھ علی چار سو ساتھ ہیں. چار سو سات امراد فتی کے دروس کی, کی تعداد ہے اس میں ہم لوگ اسمال حسن کے شرف میں پہنچا ہوا اسمال نیا اسم, اسم مقدس حلیم الحلیم جلجل القیہ لوی معنی اور توجیحات ہے کیونکہ ہم نے کے بارے میں تین دعوے سے گفتگو کر رہے ایک تو اس عیسو مقدس کے لوگ معنی اور ماں جو کہ اس کے توجہات لکھا وہ تو قرآن پاک میں کتنی دفعہ آئی ہے آئی ہے یا نہیں آئی سلسلے میں اور تیسرا جو ہے نسم المقدس کے جو ہے فیضات تو اس سلسلے میں جو ہے جو چیپٹر الحلیم جلو جل کے لغوی معنی و توضیحات اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے تو لغت, آل لغت فرماتے ہیں الحلیم ہلام اس کا سلم یہ صرف اس کا معنی لکھا ہے خواب دیکھنا اور حلامہ واہ تلامہ بالغ ہونا اس معنی میں اور بے معنی بردبار ہونا متحمل مزاج ہونا اور جی اور ہونا دور اندیش ہونا یہ معنی لکھا اور اسی طرح صبر و تحمل دور اندیشی اسے سے حلیم ہے صفت مشمبہ ہے لغا تو ہوتی حلیم متحمل مزاج صابر دور اندیس جو اس کی حلوما جو ہے کتاب القام سلجدید نے یہ معنی اس مقدس کی خبر نمبر دو کتاب المنج جو عربی اردو لوگ مشہور لگاتے ہیں اس میں الحل آہستگی بردباری اور کبھی جو ہے ہاں جی حرماتے ہیں جعل بیوقوفی کے جو ہے مقابلے میں بھی آتی ہے اور عقل کے معنی میں آتی ہے حلم جو ہے جعال بیوقوفی کے مقابلے میں آتی ہے اور بیمانی عقل کے وانے میں آتی ہے تو یہ توزی جی جو منجد نامین لغت جو بھی مشہور لغت ہے اس میں مزید جو ہے کتاب پا اشر ہے ابراد فتح کی جو ہے 107 نمبر ایک سو سات لکھتے ہیں الحلم حلم کے معنیٰ بہت دوباری اور عقل و دانش کے ہیں اور قرآن لغت اصل مشہور جو ہے جس میں قرآن پاک میں جو وشاظ ہے ان کی تشریحات پر مشتمل لکتاب قدیم لغوی کتاب ہے لغاتی کتاب قرآن لغت محل القرآن کے نام سے مشہور ہے تو اس کتاب میں جو ہے ہاں جی خطاب محسداتی کے نام سے اس میں معنی ہیں و طبیعت پر ایسا ضبط رکھنا انسان کے اپنے نفس و طبیعت پر ایسا ضبط رکھنا کہ غیظ و غذب کے موقع پر بڑک نہ اٹھے اس کی جمع احلام ہے ہاں جی انسان اپنے نفس پر ایسا قابو رکھنا غیر و غذب کے موقع پر جائے وہ عضب کے موقع پر نفس بڑک نہ اٹھے اور مشکلات پیدا نہ کرے اور آیت کریم ترم ہاں جیسے نمبر بتیس ہے یا ان کے عقلیں ان کو احسار کرنے کو کہتے ہیں تو اس حاجت میں بعد نے کہیں احلام سے مراد عقل ہیں اصل محلوں کے معنی متانت کے ہیں کی متانت بھی عقیل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ان انسان ہے سنجیدگی بہت بڑی سنجیدگی ہانی سالم ہونا تو اسے ہلم کا لفظ بول کر عقل مرال لیتے ہیں جیسا کہ جو ہے مسبت بول کر سبب مرال لیا جاتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی اور فرماتے ہیں اسی کتاب میں لکھا ہے انوا بندوار و المحل العقل وتحلم اخنوس بندوار بنا لیا ہاں جی اخنوس سے بندوار بنا لیا قران پاک میں ہوا شرنا ام غلام اور ہم نے این ابراہیم کو ایک نرم دل لڑکے کے جو ہے عاشابری دی سورہ صافات کے صفحہ نمبر 101 पे شن غلام حلیم اور تو یہاں پر ہیں اس شاید کا معنی یہ کہ اس غلام میں قوت برداشت تھی اور سن بلغت کو بھی علم کہتے ہیں کیونکہ جو اس سن بلغت میں پہنچ کر عام طور پر عقل و تمیز آ جاتی ہیں یہ توضیحات جو ہے کتاب مفادات راغب میں انہوں نے جو مقدس کی یہ تشریحات کی ہیں تو چیز اس میں یہ کہ جو ہے ہاں غصے پر مکمل طور پر قابو کنٹرول رکھنے کے مفہوم اور عقل کے مفہوم کو زیادہ تر اس لبس کے معاملے میں انہوں نے لیا ہے اس کے علاوہ جو ہے کتاب ادت الدائی دعاؤں کی ایک کتاب ہے ہاں جی طالب شیخ احمد بن فاد علی کے اس کے علاوہ فارسی ترجم آئین بندگی کے نام سے لکھا ہے وہ لکھتے وہ وہ حلم حلیم کے معنی حلیم اس میں الحلیم مقندس کی تشریح کر رہے ہیں وہ حلیم جو اپنے بندوں سے در گزار کرتا ہے حلیم یعنی اور جو ہے محلت دیتا ہے اپنے بندوں کو اقاب دینے میں جلدی نہیں کرتا جائل شخص کی جہالت اس میں یعنی اس کی صفت حلیم میں کوئی تغییر پیدا کرتی ہیں اور نہ ہی نہ غصہ دلانے والے کے غصے سے نہ ہی جو ہے غصہ دلانے والے کی غصے سے اس کو جو غصہ دلاتا ہے نہ ہی گناہ کرنے والے اور نہ فرمان کے نہ فرمانی و سے اس میں کوئی تغر پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذات میں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے ذات میں کوئی تغیر نہیں پیدا کرتا وہ حلیم ہے وہ بردوار ذات ہے اور بندوں کے ان منفی کرداروں سے جہالت اس طرح جو ہے اور اس کی صفت میں کوئی تغیر پیدا نہیں کرتی اور نہ ہی جو غصہ دلانے والے کی غصے سے نہ ہی گناہ کرنے والے اور نا فرمان کے نافرمانی فرمانی و گناہ سے اس میں کوئی تغیر پیدا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے نے میں تغیر پیدا کرتا ہے اللہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہ علیم ذات, ہے وہ ذات علیم ہے اس کی حلم اور بدھ بادی کے کوئی انتہا نہیں ہے اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتا ہے وہ کہ نہ علیم ہے اس کے علاوہ بندے جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے اس لیے ہمارے اورات میں عورات فتح می سے اور فتح میں آگے اللہ سے کے بعد میں ہیں ایک حتم صلح صلح اللہ تعالیٰ کی غور و فکر کرنے کے بعد اس کا بندوں کے ساتھ جو ہے کے ذات کا ہاں جی تمام مخلوق اللہ کی نا فرمانی جو ہے آج سا لطف اور شرک کا شکار ہے اس کے بعد تو ایمانی اس کے آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں لاتے اس کے انبیاء کو نہیں مانتے ہیں اس کے شریعت کو نہیں مانتے ہیں اس کے علاوہ جو ہر قسم کے فیس کو حجور کرنے کے بہوجود بھی اللہ تعالی جو ان تمام ان مخالفین دشمنوں کو بھی یعنی بالکل ان کو زندگی کی جو دوریات ہیں کھانی پینے کے صحت کی اور بقاہ کی اور سب چیزیں اپنی دوستوں کی طرح ان کو بھی دے رہے ہیں یہ تاجب کے علم میں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ما احلام اللہ اے اللہ تیر معل س اللہ تو کو پاک پاکزا تو ہر اے بنک سے پاک و پاکزہ ہے ماں الحلام اللہ اللہ تو کس کا دل حلیم ہے اے اللہ تو کس کا دل بردوار ہے بندہ مسلسل تیرے نافرمانی کر رہے ہیں تیرے احکامات کو پامل کر رہے ہیں، لیکن تو ان کو مسلسل نواز رہے ہیں انعامات سے نواز رہے ہیں ان کو عذاب نہیں دے رہے ہیں، ان کو ان کے کی مشکل میں نہیں ڈال رہے ہیں، ان کے تمام قافل و مشق ہونے باوجود ان کے زندگی کی تمام ضروریات ان کو دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کر جو ہے پیارے نبی تعجب کے علام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ سبحان لاہ س اللہ ما اللہ تو کتنا بڑدبار ہے تو کتنا حلیم ہے ہاں یقیناً اللہ تعالیٰ کے ساتھ حلیم ہے بڑھدواری ادراک نہیں کر سکتا اپنی سے تو آج کے درس میں اکتفاق کرتا ہوں جو تھوڑا تھوڑا کر کے اب لوگوں سے توجہ دینے کوشش کروں گا کیونکہ زیادہ جو ہے آواز مجھے ساتھ نہیں دیتا ہے زین گرم میں